رحم الحمۃ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی ہیں اور آج عید ولادت باسد مولا لالیہ مین الامن تیرا جب کے مناسبت سے بھی آپ تمام سام ان کو شما سنید مبارک پیش کرتے ہیں اور ہمارا دعوت شریف کا سلسلہ درس جو ہے درست نمبر ایک سو اکتالیس اور اوراد او خمسہ میں سے درس نمبر اٹھاسٹھ سکسٹی ایٹ آرچ کے درس ہیں اور اوراد او خمسہ میں سے دعیت شفحوں میں ہمارے درواز چل رہے ہیں اور آج دعائت شفوں میں سے ہیں آسندا کی جو ہے توسل کے آخری پیرگراف وبی قائم عال محمد نلمحدیِ علیہ السلام و اجازت ہی اس مبارک علمے کی توجہات ان شاء کریں گے تو اس میں سب سے پہلے وبی قائم عالم محمد میں لفظ قائم سے کیا مراد ہے قائم ویسے عربی زبان میں قائم لغت کے کی لحاظ سے کیا معنی ہے اور یہاں پر وبِ قائم عالم محمد المحد علیہ السلام و اجازت ہی میں اس قائم سے یہ کیا مراد ہے اس نوطے کو تھوڑا سا اجت تو دے دوں گا <تصفح> تو عربی زبان میں جو ہے قائم کا لفظ جو ہے ازکامہ یا من سے اسم وائل کے چڑھا ہے ہاں جی لفظی تجمہ جو ہے قائم ان کا کامہ یا کا جو کھڑا ہونا ترقی کرنا شروع کرنا چڑھنا ریوانہ ہونا یہ سارے معنی کیا ہے تو اس لحاظ سے جو قائم ہاں جی کھڑا ہونے والا ترقی کرنے والا شروع کرنے والا چڑھنے والا روانہ ہونے والا یہ سارے معنی بن جائے گا اب لغت کے ذبح مارتے ہیں کام المر سدھرنا درست ہونا اسی بھی کام کا لسپ ٹرانگا ہاں جی اور قائم کھڑا ہونے سیدھا ترقی یافتہ قائم عن قضاء یعنی یارب یوں بولیں تو ذمہ دار انجام دہندے کسی بھی کام کے ذمہ دار ہونے کو اور اس کام کو انجام دینے والے کو قائم کہتے ہیں اور یہ قائم عال محمد یعنی تو اس میں جو ہے اب یہ قائم کے معنی ذمہ دار انجام دہندے اور القائم کا جو ہے المنج نامی القاد کتاب میں لکھا ہے القائم النائب کسی کا نائب ہونا انتظام کرنے والا نگاہ کرنے والا یہ معنی جو ہے یہاں پر زیادہ مناسب ہو ابھی قائم عال محمد میں کہ عال محمد کے نائب عال محمد کے عمر کے انتظام کرنے والا ان کی تعلیمات ان کے اہداف مقاصد کے نگاہ کرنے والا یعنی عرب لغت فرماتے ہیں القائم کل منصب تعلیٰ شین و تمست کبھی وقائے علیہ ہر وہ چیز ہر وہ شاد منصب تعلیٰ شین جو ایک چیز پر ثابت قدم ہو و تمست کبھی اور اس چیز کو مضبوطی سے تھامے رہے تو عرب بولتے ہیں خواہمن علیہ پر یہ چیز اس چیز پر قائم ہے ایک شاذ ایک دین کو تھامے رکھا اس کی تمام تعلیمات کو تھامے رکھا اس کی حفاظت میں لگا رہا تو اس شاذ کو بولیں گے یہ شاذ اس چیز پر قائم ہے یہ شاخ اس دین پر قائم ہے یہ شاذ اس نظریے پر قائم ہے جب وہ ایک چیز کو ایک دین ایک نظریہ جی ایک ہدف کو پر قائم رہتے ہیں مضبوطی سے اس پر اس پر ڈٹا رہتا ہے تو اس وقت آپ بولتے ہیں قائم ہی جیسے قرآن پاک آئے تھے لے سو سوا کتاب امت القائمت الفرما اہل کتاب میں کچھ لوگ تحریف کرنے والے برے لوگ ہیں کچھ ایسے بھی ہیں ہاں جی یہ ان سے برابر نہیں ہے کہ امََتن قائمتَََََََََََََ ایک سے ہیں آسمانی تعلیمات پر ڈٹے رہنے والے اس پر قائم رہنے والے سابق قدم رہنے والے بھی ہیں تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ ان نما اس پر آگ پر قائم رہنے والے سے امت القائم ثمت كيا ان نما ہوا من المواظ وط دين الاقيام بي ينى یعنی دين پر سختی سے پالو کا پابند رہنا اور دین پر قائم رہنا جن کے جملہ تعلیمات میں سختی سے عمل کرنے والا اس کو اس دین کا قائم کہا اس طرح عرب لغت کی بہت مشہور قدیمی شاست فرہ نامی وہ کہتے ہیں القائمین المتمسی دینی وہ شان جو اپنے دین کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے امت ان قائمت قائمتن یعنی متمسن بھی دینیا وہ امت جو قائم ہے یعنی وہ اپنے دین پر مضبوطی سے تھاما ہوا ہے یہ ایسا عرب بولتا ہے کہ خلیفے کے لیے کسی حاکم کے لیے وہ القائم و یعنی وہ شاخ جو نظام کو مضبوطی سے سنبھالا ہوا ہے تھاما ہوا ہے تو یہ سارے معنی عربی لغت کے لحاظ لفظ القائم کے تو ان لغات کو سامنے رکھیں تو معنی ہوا بس وہ ابھی قائم عالم محمد میں لفظ قائم سے یہ مراد ہوا یعنی آل محمد علیہ السلام کے ذمہ داریوں کو کے ذمہ داریوں اور امور دین و دنیا کو سنبھاننے والا یعنی کائم عالم محمد کے یہ بن جائے گا آل محمد علیہ السلام کی ذمہ داریوں اور امور دین و دنیا کو سنبانے والا ابھی قائم عالم یعنی آل محمد علیہ السلام کے نائب اب قائم عل محمد یعنی ان کے کاموں کی نگاہ بانی کرنے والا ان کی کاموں کو نظم اور نثر دینے والا ان کے اہداف اور مشن کو باقی اور قائم اور جاری رکھنے والا ان کے اہداف کو اصل منزل تک پہنچانے والا یہ سارے اس قائم کے معنی سے سننا ہے گا یعنی محمد و آل حمد، قائم عالم محمد یعنی محمد علومۃ علیہ السلام نے دین ال اسلام کی سربلندی بلندی و ترخی و فلاح و نشر میں جو تکالیف و زحمات اٹھاتے رہے کہ سب کو شہید کے دین اسلام کی سربلندی کے لمحے سارے امہ کو اور ہر طرح کے داخلی و خاجی دشمنوں کا اجمۂ الوید علیہ السلام نے عالم محمد نے مقابلہ کرتے رہے تو امام محمد مادی علیہ السلام جو ہے ان تمام امور کے پاسداری اور نگاہ کرنے میں عال محمد کے نائب و جانشین پاسدار اور انتظام کرنے والا ہے قائم عالم محمد کا یہ معنی ہے اس لیے احادیث متواترا سے ثابت ہے کہ امام زمان محمد الماہدی علیہ السلاط اسلام کے دور میں دنیا عدل انصاف سے بڑھ جائیں گے اور ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا اور حقیقی اسلام کا بول بالا ہو کیونکہ حضرت محمد مہاجر قائم عال محمد تھے تو عالم محمد جن امور کے ذمہ دار تھے امت کے اندر جو اصلاحات کے کرنے کے اللّہ تعمیر کے اوپر ذمہ داریاں تھیں ہر امام نے اپنے اپنے دور میں اپنے سب کچھ قربان کر کے ان سے جو کچھ ہو سکا دین کو صحیح راستے پہ رکھا ظالم اور جاوین حکمرانوں کے ظلم اور جبر سے انہوں نے ڈر کر کبھی بھی حق کا راستہ دکھانے میں کوتاہی نہیں فرمایا اس وجہ سے ہمارے سارا اعمہ علیہ السلام کو شہید کیا کسی کو طلبہ سے کسی کو ظاہر سے تو حضرت امام محمد علی علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے آپ انہیں ایم الویت علیہ السلام کی تعلیمات کو ان کے مشن کو ان کے اہداف کو زندہ کرنے کے لیے ان کو تحقوق بانچنے کے لیے ہاں جی آپ قیام فرمائیں گے آپ کھڑے ہو جائیں گے آپ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم فضل سے ولایات کے عظیم درجے پر فائز ہونے کی وجہ سے ہاں جی آپ کو اللہ تعالیٰ یہ کامیابی عطا فرمائے گا جس طرح حدیث القرایات سے سوچناتی ہیں کہ آپ دنیا کو عدل انصاف سے بڑھ دیں گے اور عال محمد جو دنیا میں اصلاح فرمانا چاہتے تھے محمد عالم محمد آپ وہ اس, اس کی اصلی اہداف کے ساتھ حقی اہداف کے ساتھ اس کو اصلاح کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے چلانچہ قرآن پاک گواہ ہے ولجی ارسل الحق اللہ وہی دادی جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق دے کر لی زیر والدین کنل تاکہ اس دین کو دوسرے تمام اندیان پر غلبہ عطا کریں ولو کریل مشگاغیے کام مشکین کو پسند نہ ہو میں تو اس مبارکات کے اندر اللہ کے پیارے نبی نے دین کے تعلیمات کو تو پورا پورا عمر میں پہنچایا علمی طور پر پورا پورا غلبہ حاصل کر لیا دلائل سے دین اسلام کو ہاں کے دلائل حقانیت کے دلائل کے سامنے دوسرا کوئی قوم نہیں ٹھہر سکا اس لیے تو وہ جاں پر آیا لیکن اس کو عملاً بھی حاصل ہونا دنیا سے کھرشری کا مکمل خاتمہ ہونا دوسرا غیر الہی ادیان کا مکمل خاتمہ ہونا یہ نہیں ہوگا امہ علیہ السلام کے دور میں بھی یہ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام السلام کے دور میں ہوگا حضرت امام محمد محدی علیہ السلام اور انبیاء میں صحت سال علیہ السلام بھی ظہور فرمائیں گے اور آل محمد کے تمام مخداف اور اگلا شب صدر انبیاء علیہ السلام کے تمام اہداف اور یہ حسین تحقق باشیں گے اور دنیا کو عدل انصاف سے بڑھ دیں گے کہ حضرت امام محمد مہاجی حضرت رسول علام صلی اللہ علیہ وسلم و باقی علیہ السلام کے جانشین بن کر دنیا کو ظلم و ستم سے نجات دلائے گا چنانچہ مشہور متواتر احادیث ہیں کہ یم لالاظمہ ماجی وسلم پیارے نبی نے فرمایا جب مہادیہ ظلم فرمائے گا تو یم لالعض قسط و عدل قوام الیہ ظلم ان وجورا اجمام علیہ السلام ہی قائم عل محمد ہیں اور آپ ہی قرِ صلی اللہ تعالی زمین کو یم لول اور زمین کو بر دیں گے قسط عدل انصاف سے کمامول ظلم ان وجوہ جس طرح آپ کے ظہور سے پہلے ظلم اور ستم سے بھرا ہوا ہوگا کہ آپ آج لہٰذا امام مہاد علیہ السلام ہی قائم عل محمد ہیں کہ آپ عالم محمد علیہ السلام کی تمام حقوق کی پاسداری ان کی بھی تمام حقوق کی جو امت نے ضائع کر دیا ہیں ان کو جو مقام و منزلات اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اس کی پاسداری نہیں کیا ان کو وہ حقوق عالم محمد کو نہیں دیا عالم محمد کو بھی پرا پورا حقوق دلائیں گے کہ آپ عالم محمد علیہ و سلام کی تمام حقوق کی پاسداری کرنے کے ساتھ ساتھ پوری امت کی سرپرستی اور رہبری فرمائیں گے کہ دنیا کو عادل انصاف سے بر دیں گے اور دنیا کو کفر و شرک اور ہر قسم کی ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے جو کہ عالم محمد علیہ السلام کا اصل مشن مقصد و ہدف تھا اور آپ ان تمام عمر میں عالم محمد کا جانشین اور نائب ہیں اس لیے آپ کو قائم عالم محمد بنواتے ہیں چنانچہ حضرت امام محمد سے القائم ہونے پر حادث تواتور کے ساتھ علیہ اسلام کے پاس موجود ہے چنانچہ حضرت امیر کبھی سجامدان مود قرباء میں ایک متعدد حدیث نقل فرماتے ہیں ان میں سے ایک حدیث مودل قوربہ مودر نمبر دس حدیث نمبر آٹھ میں فرماتے ہیں ان ابن ربیع کالکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابابا الربی نام صاوی سے اللہ کے اللہ کی پیارے رسول سے نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کی پیارے رسول نے فرمایا انا سید النّوین میں محمد تمام انبیاء کا سردار ہوں والین سید سعید الوسین ولیٰ علیہ السلام تمام اوسیہ کا سردار ہے وہسیہ آبادی اِسنا اشد اور اللہ کے جو وسیع ہیں جانسین اللہ کے پیر نبی کے وہ بارہ ہیں اولحم علین میں سے پہلا لے و آخر ہم اور ماں آخر کا ام اس میں بھی امام زمان علیہ السلام کے لقب کو القائم قرار دیا ہے جو حدیث کے میں موجود ہے کہ پیالہ نبی نے فرمائے آخری حجت خدا آخری امام جو ہے قائم ام المہدی علیہ السلام ہے جہاں امام محمد مہادی علیہ السلام کو القائم کے لقب دے دیا کہ آپ جو ہے ہو گیا محمد, محمد کے پاسداری کے ساتھ ساتھ ہاں وہ ان کے حقوق ان کو دلانے کے ساتھ ساتھ امت کو ہاں دینی اسلام کو وہ تحقوق بھاج دیں گے ہم علام دنیا پہ نافذ کریں گے کہ اس طرح اس سے پہلے کبھی نافذ نہیں ہوا تھا اسی طرح جو ہے دوسری حدیث جو ہے اس معدن حدیث نمبر دس ہے انالین علیہ السلام سے قنّہ علیہ ورمایا لا تہذب و دنیا یہ دنیا حتم نہیں ہوگا کامل برپا نہیں ہوگی حتیٰ یقوم میں بھی میرے امت ہے یہاں میرے امت کی ہاں جی امور کو سنبھالے گا میرا امت کا امیر اور امام اور حاکم اعلیٰ ہوگا میرا امت کی پوری باغ دور کو سنبھالے گا کون رجن منول دن حسین مولا امام حسین کے اولاد میں سے ایک اور یہ ہستی امت کے امور کو ایسا سنبھالے گا اس سے قوت اور عظمت اور علم و معرفت اور دلیل کے ساتھ اور پوری ولایت الہی کے ساتھ ہمیں سنبھالے گا کہ یہ ہستی یمن اور ارض عدلن کا معمول ظلم اس ہستی کا اللہ اتنی قوت اور عظمت باشیں گے کہ یہ ہستی زمین کو عدل سے بر دیں گے کمعملیہ ظلمہ جس طرح آپ کے ظہور سے پہلے ظلم اور ستم سے بڑھ چکا ہوگا تو اذن گرہمی تو ہماری اس مبارک دعا کے اندر وہ قائم عال محمد ہے تو اس میں قائم سمراد یعنی آل محمد کے اہداف کو آل محمد کے مشن کو آل محمد کے جو دین اس دنیا میں پہنچایا قرآن پاک و حادیث کی روشنی میں ہم تک پیارے نبین اور آپ کے اہل پانے باقی اعمیہ اطہر علیہ السلام نے پہنچایا ہاں جی قرآلہ صاحب کرم نے پہنچائے ان سب کے حقیقی جو ہے ان سب کی طرف سے حقیقی ان کا جانشین اللہ کے پیارے نبی کا جانشین امبیت علیہ السلام کا حقیقی جانشین امام محمد مہدی علیہ السلام ہوں گے اور آپ ہی ان سب کے آداب کو زندہ کرنے کے لیے قیام فرمائیں گے اس وقت قیام فرمائیں گے جب دنیا ظلم و ستم سے بڑھ چکا ہوگا اور آپ قیام فرماکن ہاں جی اس دنیا پر جو ہے اس عظیم ولایت کے زیر نگرانی ہاں جی ولایت نا آپ کو اللہ اسے قوت اور اتھارٹی دے دیں گے جس کے ولایت جی، ہاں جی, جی،, جی، میں صاحب ایسے عظیم صاحب کرامات ہوں گے کہ آپ کے دست مبارک سے اتنے عظیم عظیم کرامات سادر ہوں گے کہ لوگ آپ کے ولایت میں آئے بغیر نہیں رہ سکیں گے جو آئیں گے وہ نجات پائے گا جو نہیں آئیں گے وہ تباہ اور ہلاک ہو جائے گا اور حق الباطل مکمل طور پر واضح ہو جائے گا اور صرف اور صرف حق کا بول بالا ہوگا دین اسلام کا بول بالا ہوگا قرآن پاک کا بول بالا ہوگا اور دنیا بے قرآن ہی کے حاکمیت ہوگی باقی کوئی بھی اور دین اس دنیا پہ اب حاکم نہیں ہوگا ان کی حکومت نہیں ہوگی صرف اور صرف اللہ کے دین کی جو کہ اسلام ہے تمام انبیاء علیہ السلام نے اسی دین اسلام کو ہی اپنے امتوں تک پہنچایا تمام مہدیہ علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام کی جانشنی میں، اللہ کے پیارے نبی آخری سید المسن کی جانشنی میں امِ البیت علیہ السلام کی جانیشینی میں قیام فرمائیں گے اور حس ایسا مسیح بھی ظہور ہومائے گا اور آخری ہم بھرما کر دنیا کو عدل و انصاف سے امبر دیں گے اسی حقیقت در اشارہ ہے وہ بھی قائمی عال محمد کے کردہ اللہ تعالیٰ نے ان عظیم حسیوں کے دامن تھامے رکھنے کی اور ان کے ولایت کو سچے دل سے ماننے کی کہیں ایسا نہ کل یہ حسیاں ظہور کریں اور ہم ان کی معرفت حاصل نہ کر سکیں ان کو نہ پرشان سکیں اور نوز بلّہ نوجوان کی تلوار کے زد میں آ کے انسان مر جائے جو شاد امام مہدی علیہ السلام کے تلوار کے زد میں آ کے مرے گا وہ جہنمی ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے اور جو امام کے رکاب میں آکر کر امام کی مدد کرتے ہوئے امام کے لشکر میں آ کر اگر شہید ہوا تو وہ مرا تو وہ شہادت کے عظیم مرتے ہوئے پرفائز ہوگا اور اگر زندہ رہا تو اللہ کا محبوب ترین بندہ ہوگا اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے عظہ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کرتے رہے اور امام محمد مادی علیہ السلام کے ظہور اور اس عدل انصاف سے بھرے ہوئے حکومت کے ظہور کے لیے دعا کرنا یعنی عبادت ہے ہمارے دعاؤں میں بھی تاجیلِ ظہور صاحب علیہ السلّ کے لیے ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں ہمارے اورات کے آخر میں ہے توصل میں اس طرح احادیث میں بھی ہے انتظار الفرش جو ہے عبادتُ المام علیہ السلام کے ظہور کے انتظار عمل سے اخلاق سے کردار سے دعاؤں سے, دعاوں سے ہر اچھے عمل سے امام علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کرنا ہاں جی یہ جو ہے این عبادت تھے تو ابھی قائم عال محمد آپ کے اسی عظیم انقلابی حکومت کی طرح اشارہ ہے علام سب کو آپ کے سپاہی بننے کے توفیعہ